إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروض أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 قبول ہر قسم کی تعریفات کا مستحق حمد و تنا کے لائق اور بڑا ہی بیان کرنے کے رائے صرف اور صرف وہ ذات ہے جس نے ہمیں رائے ہدایت کی توفیق دی اس پر قائم رہنے کا طریقہ سکھایا اور پھر اس پر چلتے رہنے کو جنت تک پہنچنے کا سبب بتایا جلود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کے آخری پیغام کو کما حق ہوں اس امت خواہ ہو امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو دونوں کی طرف مکمل طور سے پہنچا دیا کبریائی اور بڑائی اس رب کی ہے جس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے صحیح اصول سکھائے معاشرے کی بہتری گھر کی اصلاح فرد اور جماعت کی اچھائی کے لیے اصول سکھائے اور پھر اس پر کرم لے کے اس اصول کو اور اس پر عمل کرنے کو جنت میں داخلے کا سبب بھی بتایا معاشرہ یا پھر جماعت جب اس کی اسلام کی بات کی جاتی ہے تو ہم اسلام اعلی پیمانے پر اوپری سطح پر کر نہیں کرتے ہم جڑ سے شروع کرتے ہیں تاکہ اوپر کی چیزیں وہ اچھی رہ سکے درست ہو سکے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ظاہر کو اچھا کر دو اور باقی کو رہنے دو جیسا خراب ہے ہم نے اصل باطم کے اصلاح کا اور باطم کی درستگی کا بیڑا اٹھایا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کریں گے تاکہ انسان کو جو ذائقہ دکھتا ہے وہ بھی انسان کا اچھا دکھے ایک گھر یا ایک خاندان اس کی مثال ایک جماعت مشتمہ معاشرے میں ایسی ہے جیسے دل کی مثال ایک جسم کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جسم کا کوئی اعتبار نہیں کوئی شمار نہیں کہا اگر یہ درست ہے تو جسم اچھا اور اگر یہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ظاہر کی اصلاح ظاہر کی اچھائی باطن کی اچھائی کی دلیل ہو اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم ظاہری طور پہ کسی کو اچھا دیکھ رہے ہیں تو اس کا باطن، اس کے گھر کا معاملہ اس کے اندر کا معاملہ بھی درست ہو ایسا یہ ضروری نہیں ہو سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے داخل کی پہلے پھر ظاہر کی بات میں اس لیے اصلاح کرے تاکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں پہلے اچھے پھر انسانوں کی نظر میں میرے بھائیو گزشتہ جمعہ بیوی کے دل جو حقوق ہے ان کے متعلق بیان آیا تھا اور الحمدللہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ بیوی کے ذمہ میں کے والدین کی اطاعت واجب ہوگی ان کی خدمت اطاعت میں خدمت واجب ہوگی دو صورتوں میں ایک میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ عادت سے لوگوں میں یہی معروف ہے کہ جب بیوی آتی ہے تو شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہے لازمی طور سے کوئی چھٹکانا نہیں ہے اس وقت خدمت واجب ہوگی نہیں کریں گے عورت کو گناہ ہوگا دوسرا میں نے کہا تھا کہ جب شوہر حکم دے یہ غلطی میری طرف سے تھی اللہ کا دن اس سے بڑی ہے دوسرا جو معاملہ ہے کہ اگر شوہر نکاح سے پہلے شرط لگا دے کہ تمہیں میرے والدان کی خدمت کرنی ہو ہوگی لازمت تو اس وقت اس کی خدمت واضح ہو جائے گی اور اگر نہیں کرے گی تو گنا ہوگا اگر شرط لگا دے نکاح کے وقت تو لازمن خدمت کرے گی کیونکہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون مسلموں نے کہ مسلمان جو شرط لگاتا ہے اس شرط کو پورا کرتا ہے لازمن اس کو ادا کرتا ہے جیسا کہ مسجد احمد کی حدیث ہے تو جب کوئی نکاح کے وقت کوئی شرط لگا دے ایک شرط کے مطابق شادی ہوئی ہے لازم ہے کہ آدمی اس شرط کو پورا کرے اس کو ادا کرے اور اگر شرط نہیں لگائی ہے لیکن عادت ہے کہ لازمن خدمت کرتی ہے شاہ کے والدین کی تو اس عادت اور لوگوں کے درمیان معروف ہونے کی وجہ سے بھی وہ خدمت کریں میں نے دوبارہ اس لیے اس کو بیان کیا بعض احضرات کی جانب سے بعض بات باتیں آئی تھی تو میں نے اس کو کلیئر کرنا مناسب سمجھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ بات میری نہیں یہ بات ان کی ہے جن کو اس تین میں بڑا حارم اور ابھی کے زمانے کا بڑا حالم تصور کیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں علماء کے اخبار ہے کہ الحمد بڑے عالم ہیں اور میں نے نام لیا تھا سلیمان الرحلی جن کو اللہ عبد المفین رقبات حفیظہ اللہ نے فقی المدینہ اور دوسرے علماء نے ان کو بڑے بڑے اوقات سے منتخب کیا ان شاء اللہ شوہر کے دمے بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں آپ کے سامنے وہ مختصر بیان کیے جائیں گے اللہ حب العالمین نے اس دین کو فرد خاندان معاشرہ حتہ کے عالمی سطح پر اللہ رقب العالمین نے اس دین کو سکون شہادت اطمینان آسانی اور رحمت کا سبب بنایا اب کوئی نجی اور دنیا کا کوئی اصول دنیا کا کوئی طریقہ آ جائے اس طریقوں کے مقابلے میں شہادت اور اطمینان والی زندگی نہیں جا سکتا سے پڑتا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کی ہے کہا اگر مارنا ضروری ہے تو ایسا کہ حسم نہ ہو اب لوگ ایسے ہیں تعبیبت چھوڑ دیجیے ذرا سی بات ہوئی مزاج کے بات گی تو عورت بے چاری ڈب سے مارے غلط بھی کہتا ہے تو کرتی ہے بیچاری کیونکہ تلاق کا اختیار مرد کو ہے اللہ نے مردانگی کی قوت کی بنیاد سے تلاق کا اختیار دیا تھا اگر صبر نہیں ہے تو مردانگی کا مردانگی کا دعویٰ چھوڑ دیجیے اگر صبر نہیں ہے تو اپنے آپ کو مرد کہنا چھوڑ دیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرف بن کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس لیے کہ عورتوں کو اللہ کا العالمین نے پسلی سے پیدا کیا ان سلط نمت ان لہا وہ جیسے ہی ان پسلیوں میں سب سے تیری پسلی سب سے اوپر کی ہوتی ہے کہا اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ اس کو ہم سیدھا کریں ٹوٹ لیا کہ پسلی لیکن سیدھی نہیں ہوگی اسی طرح حیرت ہے اس کے اندر سے اس کے اخلاق میں کمی ہوگی اس کی باتوں میں کمی ہوگی کچھ نہ کچھ ایسا وہ کرے گی جو ہم کو غصے میں منتلا کرتی ہے لیکن نبی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت کی کہ اچھائی کرتے رہو جی کہ چاہے کہ تم کو عورتوں کی طرف سے کوئی غلط کوئی ایسی بات تو جو, جو تم کو غصے میں ڈالے اس کے باوجود تم صبر کرو جاتی ہے کس کو بھی جاتی ہے جو وسیعت کو لینے کا اہل ہو حقدار ہو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقدار سمجھاتا کہ ہم عورتوں کے تعلق سے نقل رویہ اختیار کر سکتے ہیں ہم ان کی جانب سے آنے والے مسائل پہ سبر کر سکتے ہیں تقابیر کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں کیا بات آئی سبر کی ہم نے نبی کے پوپ کو توڑا اور غصے پر غصہ کیا بلکہ دو سدن اور آگے بڑھے گاڑیاں بھی اس کے دو تدم اور آگے بڑھے ان کو مارنے کی دھمکی مرد وہ نہیں ہے جس کو سبر نہ کرنا آئے میرے بھائیوں اپنے اندر مردانگی کی سفت پیدا کیجئے تاکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں حقیقی طور پہ اخبر بن کے دکھائیے میں انشا اللہ مختصراً چند رہنما جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے ہماری اجواظی زندگی کی اصلاح کرے گا اللہ رب العالمین نے شوہر اور بیری کے درمیان معاملے کو اچھا کرنے کے لیے بہتر بنانے کے لیے کچھ چیزیں فرض کی ہے واجب کی ہے کچھ مستحد کی ہے اگر کرے تو خواب کا کام ہے نمبر ایک اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مہر دینا شادی کے بعد فرض کیا ہے اور اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے ایک آدمی جب شادی کر کے آتا ہے تو میں کون سا بھائی کو مہجل ہے بعد میں دیں گے گھر میں آتے ہیں تو بیوی کو بول کے معاف کروا دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ رب نے عورتوں کا نظر لاسمن اس کو ادا کرنے کو واجب کہا ہے اللہ نے کہا وہاں تم ان کہ اللہ نے تم پر تخت کیا ہے کہ تم عورتوں کی نظر اس کو ادا کرو اور نر ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم عورت سے طلب کریں کہ میرا نر معاف کر دو اس لیے کہ اللہ نے کہا فلاں خدو بن وسی کہ اب تم عورتوں کو اس کے لہر سے اس کے لہر کے اندر سے کچھ بت لو اتا خدو رہو گلتا رہ کیا تم اب گلدان کے طور پر اور گلام کمانے کے لیے اس کے لہر میں سے کچھ لوگے اور چھوڑے کچھ لینا ہم آگے بڑھ کے قدم ہم معاف کروا دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہم کو معاف کر دیا رام ہے اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تم میرا نیا معاف کر دو اور فرض ہے کہ جب پر بات ہوئی ہے تو میں ردا کرے گا اگر ایک قابل نہیں تھا تو شادی کیوں کی صبر کرتا روزے رکھتا وہ مطلب نئی استعمال تک دور رکھو مت کر بتا دی اور یہاں لوگوں نے استطاعت کے باوجود معاف کروانے کا ایک معاملہ اس سلسلے سے لا رکھا ہے آگاہ ہو جائے اللہ عبداللہ عالمی کیا فکر ہوگی اس سلسلے میں نمبر دو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ ہم جو کماتے ہیں جو ہم باہر سے لاتے ہیں افتتاح کے بقدر اپنی بیری پر خرچ کریں اللہ تالو نے فرمایا وا مولودی رو رفق النا وقف کہ جس کا بچہ ہوا ہے یعنی فور اس کے اوپر واجب ہے کہ جو عام طور چل رہا ہے اور جو اس کے پاس استطاعت ہے اس کے بعد اپنی بیوی پر خرچ کرے اس کو رشک دے اور پھر اللہ نے کہا کہ پل یو جمع آتا کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے وبن خود یہ آ اگر کم ہے مستری ہے یا پھر کب کم آتا ہے تو جتنا اس سے ہو سکتا ہے اتنی سخت روپے خرچ کرے لا کر آتا اللہ نے ہم کو اتنا ہی خرچ کرنے کو کہا ہے یا اتنا ہی کرنے کو کہا ہے جتنا کرنے کے ہم مستحد ہے جتنا کرنے کے ہم اشتاق رکھتے ہیں اور اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے لیکن لاکھوں تُو لہرین لِتُ... ان کو کوئی نقصان پہنچانے گا تم کو حق نہیں ہے ان کو تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ نقصہ خرچ اور رزق کو تد کر کے تم ان کو نقصان اور گھاٹے میں ڈالو پریشانی میں اترا کرو بعض جب سے یہ خبر آئی کہ ان کے ساتھ ان کو ایک روپیہ جس کو ایک پیسے اب تاج مت کیجئے گا ایک روپیہ اگر کبھی مانگا تو اس کے کہہ دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور گاڑیاں آ رہی ہیں گھر میں دوسروں پر خرچ کیے جا رہے ہیں غریبوں اور مستروں کو کاٹا جا رہا ہے لیکن اگر گری نے ایک روپیہ مانگ دیا تو کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ اللہ کا دین ہے آپ کے گھر کی سیاست نہیں ہے اللہ کے دین میں اگر ہم نے پوری کمی کی تو اللہ قیامت کے دن ہماری پکڑ کرے گا اور سخت پکڑ کرے گا ان نبم صاحب بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو انتظار کریں اپنی موت کا اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کچھ دنیا میں کہا جاتا تھا وہ ہفتہ سستا اللہ رب العالمین العالمیدین بتائے گا تیسری چیز لازم ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کا مظاہرہ کرے اور آج کل میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور افسوس اس لیے ہے کہ یہ بات ان لوگوں کے اندر ہے تو دیندار ہے یہ آنے میں کہ جب باہر ہوتے ہیں تو ایسی خوش اخلاقی ایسی خوش اخلاقی لگے گا کہ اللہ رب العالمین نے پوری خوش اخلاقی کو جمع کر کے اس کے اندر رکھ دیا یا اس کو اخلاق کی نہر میں ڈبو کر ابھی ابھی نکالا گیا دوستوں کے ساتھ گریبوں کے ساتھ مستردوں کے ساتھ اتنے اچھے کے کام کرے گا اتنا اچھا خود کا کرے گا کہ رہے گا اس میں اچھا کوئی نہیں اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا ایسا رہے گا جیسے انگارے پر اس نے پاؤں رکھا ہے دل و دماغ نفرتوں سے بچاتے ہیں یہی ہے تمہارا اخلاق نبی نے کہا تھا کہ خیرکم خیرکم خری رکم تم میں کا بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہتر ہے وہ آخری حکم لی اہلی میں اپنے گھر والی کے ساتھ سب سے بہتر ہوں اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ضرورت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق معلوم کرنے کی تو ابو بکر عمر کے پاس نہیں گئے خدا سے اب الجوان کے پاس نہیں گئے کسی دوسرے اور تیسرے صحابی کے پاس نہیں گئے حضرت آشا علیہ اللہ علیہ کے پاس آئے کہا کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے تو حضرت عائشہ نے کہا کانا فرق اور فرحان قرآن نے جو کہا جہاں کہا کر نبی اعم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ وہ بڑی کرتے جو قرآن نے کرنے کو کہا اس سے رکتے جس سے قرآن نے روک دیا یہی ان کا انداز تھا قرآن پر وہ ان کا امراض سمجھ میں آ جائے گا اور قرآن نے گواہی دی اتنا چلا آ رہا ہے خودوں کی نامی کہ اخلاق کا جو سبجہ آگے درجہ ہو سکتا ہے ابھی آپ اس درجے پر اور اسی لیے خلق نہیں دیکھا کسی کا اخلاق نہیں دیکھا اور پھر کہتے ہو کہ نبی نے غلط تعلیم دی دہشت گردی کی ہمارے نبی جیسا کسی نے نہیں دیکھا ہر جگہ ان کا معاملہ ایک تھا تو نبی کار وہاں رفی رکم نے اہمی میں اپنے گھر والی کے لیے سب سے بہتر اور پھر کہا کہ انمل المکمین ایمان الحکن کو روکا کہ سب سے مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے تم میں سب سے بہتر اخلاق اس کا ہے جس کا اخلاق اپنی عورت کے ساتھ بہتر ہے ظاہری اخلاق اور ظاہری چمک چمک اللہ رب العالمین کیا مقبول نہیں ہے باطن کی اصلاح چاہے وہ باطن دل ہو یا گھر ہو اس کی اصلاح مقصود ہے میرے بھائی جو یہ کمی ہم سے اکثر لوگوں کے اندر ہے میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے بے کپڑا بےدار پیشانی اور بےدار چہرہ لے کر نکل جانا لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ اچھے ہیں آپ کو دھوتے تک گھومتے جانا کریں امام احمد ابن نحم الرحم اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا قلم ہے کہ اس نے ہمارے خناہوں پر عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے نکلتے ہیں تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں چیزیں تھی جو لازمی طور پر ہم پر واجب ہوتی ہے کہ ہم اپنے اپنی اور کو اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں ایسا معاملہ کریں اور ایسا نہ کرنے پر گناہ ہوگا اصلاح سے آپ ہوگی کچھ چیزیں جو بہتر ہے کہ ہم کریں اور ہم ان شاء اللہ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن قزیر رحمہ اللہ اپنی تفریح میں بیان کرتے ہیں کہ رات میں سوتے نہیں تھے جب تک اپنی دیدی سے تھوڑی دیر بات نہیں کر لیتے تھے کا دل جوئی کرتے تھے اپنی دیدی کی ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھے کتنی بار ہم نے ایسی دل جوئی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو کہا کہ آپ اپنے گھر میں کام کیا کرتے تھے اور دوسری روایت میں مصد احمد کی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نس کی خود خدمت کرتے تھے بکری کو ٹوتے کو تو خود سجاتے ٹوتے اور گھر کے کام میں ہاتھ پٹاتے تھے یہ تھے ہمارے نبی جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ اپنا کپڑا ہتھی کے جوتا صاف کرنا چھوڑ دیجیے محبت کرتے تھے اس کی اطلاع کرتے تھے جوتے کی اور آج اگر وقت پر جوتا سامنے نہیں میرا تو جوتا کھائے کو جنت نہیں ملتی ہے اور دعوے سے انسان کو اللہ کی رضا نہیں ملتی دعوے سے کوئی شخص نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبے نہیں ہو سکتا اگر ہوتا تو وہ لوگ جنہوں نے تبادلہ नदी की सुंगत को छोड़ा वह भी इसमें शामिल हो जाते वह भी आपकी तरफ फिर उसके बाद मुतले सुनत कह जाते ये तो रंगी क्यों सिर्फ सुनत आमीर ही है रसुल कर देना नदी की इतवाह से आ ऊपर नीयत बांध लेना क्या यही नदी की इतवाबा है یہ ابیزیت ہے یا یہ نبی کی اجتماع ہے اور دوسری جانب ہم اپنے گھروں میں نبی کی اجتبا نہیں کرتے نبی کی سنت کو نہیں اپناتے تو چھوڑ دے جرنگی چھوڑ دے یا کرنگ پر سراسر ہو جا یا ہو جا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زندگی کے ہر معاملات میں ہر گوشے میں ہر قدم پر ہر پہنو میں ہمیں نبی کی سنت کو اپنانے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخی دعوانا آئی الحمدللہ رب العالمین <خف> <تصفح> <أخم> الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن والا بہت ساری نصیحتیں تھی میں انشاءاللہ اس میں سے ایک یا دو نصیحتیں آپ کے سامنے رکھ کر بات مکمل کر دوں گا گھروں کی اصلاح کے لیے اور خاص کر کے اس زندگی کی اصلاح کے لیے کیونکہ جب تک شہر اور بیوی اچھے سے نہیں رہیں گے نہ ان کے جو اوپر کے ہیں وہ بہتر سے رہیں گے نہ ان کے نیچے جو آنے والی نسلہ وہ بہتر سے رہیں گے. دیکھ کر آپ کا بچہ زیادہ سیکھے گا آپ کے سکھانے سے کم سیکھے گا میں انشاءاللہ صرف ایک نصیحت کر کے بات کو ختم کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے آداد الظفاف میں کا رحیم اصل عمران کا ممین اللہ اللہ اس شخص پہ رحمت نازل کرے جو رات میں اٹھا وضو کیا اور نماز پڑھی پھر اپنی بیوی بی کو اٹھایا نہیں اٹھی تو پانی دیا اور آنکھ پر چڑک دیا پھر دونوں نے مل کر رات میں نماز پڑی اور دار اللہ اس عورت پہ رحم کرے جو رات میں اٹھی کلاب الہر کے لیے شوہر کو اٹھائی نہیں اٹھ رہا ہے تو پانی چڑی اس کی آنکھ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سفتوں کے حامی مرد پر اور عورت پر رحمت کی دعا کی ہے اگر ہم نبی کی زبانی رحمت کی دعا لینے, لینے کو چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی ازدوادی زندگی کو اسی طرح سے بنائیں گے نمبر دو رات میں نماز پڑھنا اور اپنے گھر میں خاص کر اپنی بیوی کو اٹھانا فتنے سے بچنے کے اخبار میں تو ایک اہم سبب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بے عید ہے آج کی رات بہت سارے فتنے نازل ہوئے تو کوئی ہے جو جا کر اجیر والیوں کو اٹھائے گا وہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھے نبی نے پہلے فتنے کا ذکر کیا پھر کہا کہ اجیر والیوں کو اٹھاؤ نہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑی ہو کر نماز پڑھیں اس کا مطلب رات میں نماز پڑھنا جتنے سے نجات کا سبب ہے تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی بخاری کی حدیث ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ایسے ہی ہے جیسے زندہ کی مثال ہے اور مردہ کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر اس جسم کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور جسم بھی زندہ ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ مردہ جسم کی طرح ہے جس کا دل بھی مرہ ہوا ہے اور جسم بھی ختم میرے بھائیوں چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں نے مختصر طور پر رکھی امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے ہمیں ہمارے خود کی بھی اور ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے گا ہم وہ کام کرے جو اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے کرتے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دلود پڑھنے کا کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا یا وسلم تسلیمہ اے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درد اور سلام پڑھو اللہ وسلّہ علی محمد ورا آل محمد کما صلی علی ابراہیم ور عبراہیم اتنا اللہ محمد وحرا علیہ محمد كما غت على إبراين وع على إبرايم إنك حم مجيد بعد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعد والإحسال ريتائذ الأقوب نا عن الححساء والمك والبض يأكم لا كم تذكرون فذكر الله يسكم وزوه يستجبكم فذكر الله أك ال يعلم ما تتسنون اللّه أكبر الله أكبر أشحر و dass لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيّا للصلاح هيّا للصلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله